اچھا اچھا لا وا بھی کار سلام آلکیا سے یہ صاحب صاحب میاں محمد عارف حسین صاحب نقش بندی اہل سنت سنی حنفی مسلم السلام علیکم عظیم الشان کثیر الاجتماع جلشے مبارک شان پیران پیر حضرت سیدنا دستگیر رضی اللہ ہوتا ان سلسلے بابا فرید کالونی دی جامع مسجد فاروق اعظم دے در یہ نکاد پذیر ہے محمد عامر صاحب انہوں برادران دے والد صاحب نے یہ عظیم شاہ نے کیتا ہے اللہ رب العالمین مولا نبی عالم نور مجسم صاحب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس دا توسل اس محفل مقدس دے اندر جو سنیا سنایا یا جو سنیا سنایا جائے گا اور جو بھی اللہ سونے دی رضا دی خاطر کیتا جانا ہے اس کو قبول و منظور عزیزان گرامی موضوع واسطے جس آیت کا انتخاب کیا تے تیت دی مناسبت اس موضوع نہیں مگر جب جناب نے تفصیل ذکر سنیا ان شاء اللہ عزیز و فضل خدا کریمہ دی مناسبت بھی سڈے موضوع کھل کے سامنے آ جائے اور چانے پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ <سلام> اس صدا ایک پہلو جناب دے سامنے آئے گا دعا ہے پیرانے پیر دستگیر رضی اللہ رب العالمین بندہ ناچیز نشر صدر عطا فرمائے آمین اتنے بڑے انسان کامل دشان اور مجھ جیسا حکیر زلیل انسان کیا لب کشائی کرے شانے پیرانے پیر بیان اور زبان نال معلوم نہیں ہو سکتی یہ اللہ تالا باطن دی نظر کھول دے اور میاں شیر ربانی وانگو نظر گوس پاگ دے پوے دے پھر پتا لگتا ہے یہ سارا فیض جڑا کبھی غوث دی شکل دے اندر سامنے آدھی حضور بابا فرید سرکار دی شکل مبارک نمودار ہوں یہ سارا دا سارا فیض سینے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم تو جاری ہوا ہے نام لے کے آیا ہے اور جدر پاسا پھر ہے رنگ چڑھا گیا <تصفح> <تصفح> سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت متاہرہ یہ <تصفح> ہوئی اصل مرد تیار کر دی اور بکلے کلنکر لاہوری الحر رحما حافظ نامور سے زن مرد آزما مرد آفری مایا حضور دی شریعت متحرا عورت دی عزت دی محافظ مرد آزما مردان آزما مرد آزمان دیے مرد آفری اور مردانوں پیدا کر کرتی میں آج کریمہ جڑی جہی پڑھی ہے شاد ربانی فرمانس گم ہر فل گم عورتیاں ہر فلا کم تھوڑے کھیت نے زمین نے پرانے حکیم جامع کلمات ماگ کشیل مانا بہت دفتر دے دفتر لکھے جان ایک لفظ دی تفسیر دن, دن ہوں اللہ سونے نے قرآن حکیم دن نساؤ کم ہر سلا کم عورتوں ہرس فرمایا زمین کیوں فرمایا ہے فرمایاتوں گل شروع کرنی ہے اور شان پیران نے پیر تجا مکان پتہ ہے فصل اگا تو پہلو بیجن تو پہلو زمین نو وتر چ لیا ہے زمین کی خوب تیاری کرنی پی کیونکہ زمین شور ہوے زمین بھنجر ہو زمین بھڑی تے قیمتی بھی ضائع ہو جاتا ہے تے جے سرکار زمین ستری ہوا بی ہوباد بھی بربار بھی سی تندرست چاہد زمیان بھی آلی تے صحیح زمین چاہیے آباد زمین ہوتا فصل سی اگتی سی پیداوار داوار پیدا سی لے دو چیزوں کی تیاری پہلو ضروری ایک بیج دی تے دوسری اِن نشاؤ کم ہر سلا کم کا بیان ہو رہا سبحان اللہ خال کے کہنات چلنا والا نے فسا تو بلاگت اور اپنے کلام کے اندر جو جامعیت جت ربائیے اج تک اس کے مقابل جو کلام نہیں پیش ہو سکا تو نہ ہو سکتا اسے گہرائی کے اندر وڑھ کے دیکھو تو پھر تہن پتا لگے بھائی قرآن کتنا عظیم سمندر ہے کتاب انقلاب ہے کتاب آزادی ہے کتاب انسانیت ہے دو چیزاں پہلے صحیح ہونا پہندا ہے زمین بھی صحیح تے بیج بھی تے پھر بھی فصل لیکن ایک تیجی اور بھی ہے وہ فصل صحیح ہوگ پہ پر جی اتوں ہی برف باری ہو جائے پھر جی اتنی فضائی خراب ہو جائے کوڑا پی باری ہو جاندی ہے فصل اگتی سڑ جیر چل نو برباد کر کے رکھ چڑتا ہے اتوں اولے پی فصل دے سر کٹیچ کے پرا جا معلوم ہویا بھی تین چیزاں صحیح ہوزا موت دل ہو برابر ہووار ہو بیج صحیح اعلی قسم کا کھیت تیار ہوا ہوتر ہو شور زمین نہ ہو شاء اللہ لذیذ جہی فصل پیدا ہونی ہے بہترین پیداوار دے گی کسان دمید آرزو رنگ لا کے سامنے آ جان گیا تین دی تیاری یا سرکار دی شریت متاہرہ ان تین چیزوں تیار کرنے آئی قائد پڑی ہے حضور دی حدیث تو اسے شہد کے حوالے اسے گل کا حوالہ پیش کر دینا کہ آمنا دلال سید المرسلین صلی اللہ تعالی وسلم آپ دی شریعت متحرہ دا مسئلہ ہے اگر کسی مرد نے عورت عورتوں تلاق دیتی بعد عدت بیٹھنی پیتی ہے عورت وہ دن گزار دی دن گزار بعد پھر اگلے مرد نال نکاح کر سکتی ہے ہزور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے نہیں فرمایا فرمایا تاکہ کسے دی زمین نو دوجے دا پانی نہ لگے اس واسطے شرح شریف نے دن رکھ دیتے تاکہ رحم دی سرزمی صاف ہو جائے معلوم ہوا حدیث مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رحم زن عورت کے رحم نو زمین فرمایا گیا اور قرآن نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریعت حضرت آؤ حل اسے پاک سرکار ورگے مرد تیار کر دیس ہر فل فرمایا تیبیاں کھیتیاں تھیتیاں ہر سو اللہ رب العالمین نے لارا فرما دور کسان پہلو زمین پتھر چ لیا زمین دی تیاری کر دا ہے جڑی بوٹیاں کٹ در بیج جناب الا قسم دا لے پھر جناب فضا موتدل جی فضا خراب ہو جائے انفل ہے ہندو بیجتے جٹ آدمی آئے کام کرتے رہے ہوں ہندو خربوجہ پھر جناب جی انہوں کے چھپر جہ چھوٹے چھوٹے بنا دے تاکہ کدھر اتو فضا ہا یہ خراب نہ کرتے آلیا شرپ شریف آلیا گگ شریفت نوی نویت کا موضوع ہے توجہ کرو گے دن کرو گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ شاء اللہ سمجھا میں دیا گا یہ تھے سٹنا تا کام سمجھانا میرا کام ہے تو نہ پورا کرنا تو کام. توجہ فرما بیج مرد دا زمین عورت کی فضا ماحول تے معاشرہ تین چیزوں شریعت مستفا تیار کر دیے زمین دی تیاری حضور دی شریعت ایسے آلہ طریقے نار کر دیے عورت ایسے سر سبق بڑھا دیے عورت شرم حیات کا ایسا پیکر بن جی جی حضرت بی بی خاتو نے جنمت سی زمین دی تیاری واسطے قانون بن گیا اصول بن گیا اج محکمہ زراعت کا زمین کے تریقے مگر عورت کی سر زمین لو پا کر نماز تے تیار کرتے محکمہ زراعت کا نہیں دستا اگر دسے گا تے حضور دی قانون کانون شریعت دسے گا اتے محکمہ زراعت کا کام نہیں اللہ دے و بندے ہو دل کلسال ہونے در بوہال رب دیا دیا مثالوں سمجھنا فرمایا آکر والوں کا کم بحکمہ جڑا نا بدھو لوگ وہ مثالوں کو دور تو پہنچ سکتے انہوں کے نیڑے نہیں جا سکتے انہوں سمجھ نہیں سکتے تے گل بن گئی چادر چار دیواری توجہ تاکہ زمین تیار ہو میرے کملی والے مستفا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے والد محترم اپنے ابا جان حضرت ابد المتلب نال جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک عورت ملی उन्हें आखिया अब्दुल्ला तेरे मत्थे अंदर एक शह झमक दी मेरे निकाह आओ जरूरत पूरी कर ले एता मेरिया वाल जाए यह नूर मेरे वालना चाहद निकाह मेरे न कर ले नबी पाक के अब्बा जान फरमा ने मैं अपने अब अब्दुल मुतलिब न اجازت تو بغیر میں قدم نہیں اٹھا سکتا توجہ کرا جائے شریعت نہیں اتری تے بڑا بھڑا سی پر یاد رکھا جی بہلی وہ جنہ کی تیاری رب کی طرفوں ہو جاتا تکھا کیا کیات کر دے دنیا کی کوئی شہلی خراب نہیں کر سکتی کوئی معاشرہ اثر انداز نہیں ہو سکتا بچاؤ جدو قدرت وکھاوے تو اور بات ہے جدو قانون وکھاوے تو اور بات قدرت وکھاوے تو سہر کھا جائے تاکہ بچ جائے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کئی نے عرض کی حضرت دشمنا کول بچ کے رہا کرو کدھر زہر نہ کھوا دے آپ نے فرمایا پہلی ذرا زہر لیاو کلی تک پڑیا اللہ لا تر لو میں ہی شردے والا پھر سم پکا دیر دما ماریا زہر نے اثر نہیں بن ولید ولی اثر نہیں ہوا فرمایا بلیو ہی ساڈے زہر کی کرے گی قدرت ربے رب, رب اپنی جدو شانتے قدرت وکھام کرتا ہے اگر قانون وکھاوے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے دو صحابہ صحابان وہ بکرا کھا دو جس بکرے کے اندر یہودیا عورت نے زہر ملایا سی دو صحابی اتے ہی شہید ہو گئے یہ دو بھی صحابی نے اور حضرت خالد بن ولید بھی وہ جان کے پکا مارتے ہیں پوری زہر دا پکا مار گئے نے اتے اثر نہیں ہوا اتے دو صحابی نے صحابہ نے حضور کے سامنے دیر کھا اتے ہی شہید ہو گئے نے قانون ہے ہے قدرت گل نہیں سمجھا یہ قانون ہے قدرت ہے جدو شانت قدرت وکھاو تے جو مرضی کر گزرے ہویا تو مالک اختیار والا ہے کون سن ڈک سکتا ہے کم نہ کر؟ غور فرماؤ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی نو سرکار نو उस औरत ने आख्या मेरे निका घर फरमाया मैं अपने वाले की इजाजत तो बगैर कदम नहीं उठा सकता मालूम कमली वाले सरकार जिस वालेदैन देर आए ने उस वालेदैन की तरबीयत पैलो ही रब ने फरमा छी सी اور فرماد نیا جناب حضرو گاؤ سے پاک سرکار پیرانے پیر والے مشہور روایت سیب دریا اندر لڑتا آ رہا اسی حضرت موسا جنگی دوست رضی اللہ ہوتا لو اور سیب نو اٹھا کے کھا لیا کھان تو بعد فکر بہ گئی یہ کر بیٹھاوا بغیر مالک دی اجازت تو کیوں سیب کھا ہے فوراً جڑے پاس پانی آ رہا اس تر پے جانے اسے دریا کے کنڈے تک باغ آ گیا ہو. اتے پہنچے پوچھا بالکل دسیا گیا فلانا گھر والا ہے بہ لے کے آپ سرکار اتنے پہنچے ایک بابا جی بیٹھے سنانکات ملاقات ہوئی فرمایا پیلی آ میں تے بزرگوں میں تے کو معافی منگن واسطے آیا میں بغیر تو تا سیب کھا لیا اس بابے نے تھانپ فر... لیا جانچ لیا پرکھ لیا لگتا ہے پتر نوجوان بڑا سونا عملوں بھی سیرت کردار تو بھی بڑا سونا ہے بھائی داری اس بندے در نوجوان خوف خدا ہے ہلال کھو کی فکر پی سیب دریا دریا کھا کے ہے پچھان گئے اسلے لوگ بڑے سیانے لوگ سن پیروں رشتہ کر تو دین بے خدر سن میرے سرکار نے فرمایا ایک دمانا آئے گا جمال ویخ گے یا دنیا مال ویک دین نہیں ویکھ گے بغیر دین کھن تو نکاح کر گے۔ سرکار نے فرمایا اس زمانے دی برائی فرمائی فرمایا امتیو اگر تسا بچے بچیا تسا وے ہوسان دین ویخنا ہے तीन वेख के ब्याह करे आज बाबे जदोए माजरा वेखने जाओ पर मां पुत्रा में शरत माफ करागा मेरे कोल एक बच्ची है अखों अन्नी है हथों लूली है। पैरों लंगड़ी है कनों गोली है زب گی یہو جی بچی نالہ کرے گا تینوں معافی دیا لوسے پاک سرکار دیوالے کے محترم حضرت سید نام مورسا جنگی دوست حسنی سید امام حسن دی اولاد نیت خالص مالک کا ڈر دل کے اندر مکمل سی بیج تیار ہو چکیا سی گملی مالے کی شریت نال حضرت امام حسن دو ہے حضرت مولا علی مشکل کشاہ کا ہو جائے حضرت علی مشکل کشاہ رضی اللہ تعالیٰ نو والی دیانت بھی ادھر سی ہسن پاک والی شجاداری بھی ادھر سی پرانے پاک دے مقدر سبق پڑے سن اس واسطے جناب جی فورن آپرد کرتے ہیں بابا جی مینو ہے جو فرماؤ مگر خدا رہا مینو معاف کر دیو بابے نے نکاح پڑھایا نکاح پڑھا کے جب اندر لے گئے بی بی پاک کمرے کے اندر اللہ نہ موسا جنگی دوست رضی اللہ تالا ان جدو نظر پی پہ دوڑے میں کسی ہو گیا ہاں جس بی, بی دا میرے نکاح ہوا وہ بیگڑی بی سی, سی زبانوں گنگی سی کنوں بولی سی ای پیک کرے کوئی ہے بابا جی نے فرمایا پترا سہی ٹکانے میں یہ اشتے آئے میری دھی نے اج تک کسی غیر نئی دکا آخیا میری تھی نے غیر نیکیا بولی اس واسطے آخیا غیر کا کلام نہیں سنیا ڈونگی اس واسطے آخیا غیر نال بولی نہیں لوگی اس واسطے آخیا ہاتھوں غیر کا حق نہیں ماریا غیر حق نو نہیں لگا لنگڑی اس واسطے آخیا اپنے بوہے تو غیر دا گھر نہیں گئی ہولی اس واسے آخیا گیرا کی گل نہیں سنی غیر کلام نہیں سنیا اللہ دیا بندے آؤ پاکی پاک نسار ہر فلا کم یہ بی, بی پاک ایسی تیار ہوئے سن بابا جان ایسے سن ایک سیب بخشو واسطے سارا شرطان قبول کی یہو جہ مقدس جوڑا رلیا ہے بیٹا ہور گوسے سمدانی جیسا بن کے آج میرے پاک نبی والے حضرت گور سے پاک فرما توجہ حضور ہزار گوسے پاک فرما نے میں اپنے نانا جان دے قدم تھی کوئی نہ کوئی نبی ہر والی کسے نہ, کسے نہ دے قدمتے دے مگر میں اپنے نانے محمد دے پیروں سے آیا حضور دے حضور پاک سرکار دے جسم مبارک دکھی نہیں سی بیٹھتی ہزور سے پاک دے جسم دے بھی مکھی نہیں سی بنتی تو پوچھا گیا حضور جسم پنڈے دے اتنے مکھی کیوں نہیں بٹھتی دی؟ فرمایا بیلی اس واسطے نہیں بھٹھتی نہ میرے پنڈے تے دنیا کی میرے نہ آخرات دشہد لگا ہے مکھی کا بیٹھے گی صاحب. اللہ。شیر اللہ صاحب. اللہ. فرمایا میرے پنڈے دنیا کتاب دا حضرت مولانا محمد نیم صاحب کتاب دا حوالہ نور ال ابسار امام شیخ مومن شبلنجی احمد اللہ فرماندے نے غوث پاک تو پوچھا گیوں نہ میرے تنخرت کا شہد لگا ہے مچھی واسطے بیٹھے کی مطلب نہ دنیا لالتا تل روکے نہ شرط لال تل روکے ایک رب دے لا مکھی بدر بدلتا توجہ جناب تبجو غور فرماؤ نعرے تھوڑے کر دلہ ہو جان چاہ حضرت صاحب موضوع بڑا قیمتی ہے اپنی نوعیت کا وکھرا موضوع ہے فرماؤ ماں ایسی کیوں حضرت صاحب <تصفيق> موضوع بڑا قیمتی ہے اپنی نوعیت دا وکرا موضوع توجہ فرماؤ ماں ایسی باپ اوسا باپ موسا جنگی دوست جنگی دوست جنگ پیار کرنے والا جنگی دوست ہے تو ایک رار پھر ہوگی جنگی کیوں نہ تیاری باپ نے شریعت دے شریت کیتی سی باپ دی تیاری انہاں دے باپ نے حضور دی شریعت نار کی شریت ہوں ذرا فضا ماحول نو نیکنا توجہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھی والا واقعہ ہاتھیاں والوں جہی فوج ہاتھیاں والی شاہ لے کے مکے میں چڑھائی کی وہ حضور سرکار ولادت تو پہلوں دا کیا ہوئے کن دن پہلو کیونکہ غوث پاک فرما دی میں اپنے نانا محمد پاک سرکار دے ہی مبارک دیا حضور غوث سمدانی سرکار پیدا تو تقریبن پناہ دن پہلوں وہ بغداد دی سرزمین جتھے کفر دا دور سی چنگیز اور ہلاکو دا دور سی اللہ سونے نے فضا تے ماحول تے معاشرہ پاک کرنے پناہ دن پہلوں بغداد اسلام دا مرکز بڑا دن ہوں ذرا یہ گل سن تفصیل بھائی بنیا چنگے استحال جنہ دے ظلم دیاں مثال دنیا در ملتی ہیں دے وڈے ظالم حکمران سن کافر سن چین تو لے جا بغداد دے پہنچے کفر پور بغداد اندر پھیلا دا ظلم ددہ توڑ گیا مشہور گل ہے کہ ایک بی بی مائی بچہ نالی وہی چیا چنگیز نال گزریا انہیں آخیا بیبی خیر وی روی پہ میں بچا میرا ڈگ پیا ان نیزا فڑیا بچے ماسوم کے مار کے نیزے تیل چوک کے آدھا لائی فڑ لگے حضور گوسے سمتانی پیدائش مبارک تو پناہ دن پہلو رب سونے نے ایک فقیر مرد خدا ہے سر کلیمی ہرگ زمانے دستوں سونے بو سبحان اللہ روز تاراؤ سکندر, سکندر سے وہ مرد اللہ رولا تاراؤ سکندر سے وہ مردے فقیر رولا وہ جس کی فقیری میں بوئے اصد اللہ اللہ اللہ کلر اقبال کہ بادشاہ تارا سکندر جیسے بادشاہ تو فقیر مرد اچھا سونا تیالہ جی فقیری فکیری شیر خدا بھی بو اللہ اسلام کے دامن میں اور سی کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں اور سی کے سوا کیا ہے یا سجی یا ید دلہ یا سجید شبیر آب! آب! آب! آب! آب! آب! آب! او فقیر آیا بادشاہ کافر اپنے جناب سڈے جنرل وگو آ کر کے بیٹھا سی اندر آیا وہ بادشاہ شکار کھیڑتا پھر د فیر مرد خدا دا جنگل دے اندر مل بادشاہ ظالم کافر سی انہیں سوچا اس بڑھے نوج ختم کر جان کے شرارت کی بڑھیا گل سن تیری داری دال چنگے نے یا میرے گھوڑے کی پوشل چنگی ہے فقیر مرد خدا دا دلان دے, پیت جان دے سن فرمان لگے اللہ دے بندے آئے کوڑا تیرا مملو کے تالک اے تیری ملکیت توارے جدر چانا ہے موڑتا جا رہا اے تیرا تابے دار تالک جانا تیرا تابیدار ہے فرما بردار ایک میرا بھی مالک جی میں تابیدار بن گیا فرما بردار بن گیا پورا اتر پیا फिर तेरी दा दे चंगे होते हुक्म पूरा ना उतरिया मुड़ तेरे घोड़े भूषण दे, दे चंगे होमत भरिया जवाब सी बादशाह अंदर हिल गया खाली फिर जवाब भी नहीं सी ولی ت فقیر ہے پر پڑھن والی زبان بدل جائے پیسہ بھی بدل جاتا فقیر نے جب دادشاہ ہل گیا تقدیر بدل گئی پڑھا پڑھاو اپنا گلام بنا لو جدو غلام بن گیا فرمایا سرکار فقیر نے فرمایا تو مسلمان ہو گیا میں بغداد پورا مسلمان لینا جتے جی کفر فیلا ہے مل گئے شان جب شاندا ہے خانے دے خانے کعبے دے محافر کر لینا یہاں دے وٹ کے کفر پھیلاون والے سنے سے بادشاہ اب توجہ کر جدو اللہ دے پیار کی نظر پی گئی رب دن پیاریا نے جناب جی اندر حالت بدل اللہ دے پیارے نے تبلیغ درک جناب ڈر تو بغیر لالچ تو بغیر سچی گلے بیان فرما دتی ہے دل دماغ پہ ایسا ہو گیا حالت بدل گئی کہ حضور جو حکم فرماؤ گے پورا گا فرمایا انہیں دن دے اندر بغداد سارا مسلمان لے رہے انہیں آخیا حضور جناب جی اگر ہاں جی تصویر جو حکم فرمایا پورا ہوئے گا فرمایا اگر میرا بادشاہ بغداد مسلمان بن گیا پھر جناب جی دن ب دن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر سے حالت بدلتی جا رہی ہے فرمایا پورا ہوگا فرمایا اگر نہ میرا بیٹا آئے گا تیر کو لے سام گا جناب جی تے ہو گئی صاحب چلے گئے بادشاہ واپس آیا سولہ دن ملوک فرما شاہ آپ مسلمان بن گیا پھر جناب جی دن بن اسلام پھیلتا چلا جا رہا ہے ہر پاسے حالت بدلتی جا رہی ہے جناب وعدہ فرمایا سی میرا پتر آئے گا ہی بزرگ فوت ہو گئے پتر جانسی فکیران کا جانشیم لگے انہ میکیا انہ اکھیا انہ اکھیا بابا جی نو بابا جی بار گارج اندر گئے فرمایا درس کی بنیا ہے انہیں آخیا ہلو ہر سارا بغداد مسلمان ہو گیا مگر ایک علاقہ رہ گیا ہے ایک کشتی لڑے گا جی میم لیا جناب جی میں جنہیں ڈا سکیا تو میں نہیں بدلنا بزرگوں کے بیٹے نے فرمایا فرمایا بے لیا چلے تو پورا نہیں کر سکتا اردے آ نہ خرکہ پوشو او ارادت ہوں تو پوچھ کی یدہ پیدا لے بیٹھے اپنی آس تینوں میں مزہ نہیں آیا گج کے کہہ دو سبحان اللہ ہائے ہایا تجو فرمالا دیا اللہ آلہ دزرگ نے فرمایا ہوں ادھر میرے سامنے گداب پی آمام یوسف بن اسماعیل نبانی رحمت اللہ علیہ شیخ اکبر موہی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ یہ شان پوچھنا ہے اس بزرگ کی علی شاہ تو پوچھ جا سزور دالک دا سلو بایا آمل سی کسی دا گوسی دو کسی دے آمل سی, سی پیمر علی شاہ سکار کی باہر گاہر ہو سارے اٹھ کھلوتے پیر صاحب نہ اٹھے کہ میں کسیدے گوسی دام میلا پڑھ کے پڑھدا ہونے پڑھ دیا تیرے راستہ اٹھ پر مایا تسیدا گوشیا پڑھتے ابھی کسیدے والے نو بلا لے آنے کو اس پر بلا بلائے تو پھر آ کیا کہ اکبر رحمت اللہ فرماؤ لے الم تین مینل کلاؤ سلاؤ کدت منہا الگ کا محم فرمایا اللہ نے یقین رب نے انسان کامل ولی کامل دنیا طاقت الفاط ایک ہزار تاقتوں کنوں دلی کامل د ہزار دو سو تاقتوں فرمایا ان ہزار دو سو دکت اپنی اللہ دلی لو سلا کتما الد دماح فرمایا ایک ہزار دو سو تاقت ولی, ولی اپنی ایک طاقت نویں جہان دنیا تخرت دے خرچ چا کرے فرمایا دونیں جہان ختم ہو جان گے سمجھ نہیں لگی گل دیا کل کنیاں آدیا نے ہزار کیوں نہ ہوا گئی ہوں جو چاہے کرے چاہے کیونکہ چاہنا یہ چاہنا ہوں رب دن چاہت ناہت چم کر د اپنے اپنوں مالک کی ردا ولا کر دلی طاقت سی بزرگ بیٹے نے فرمایا پہلوان کشتی کر لینا بادشاہ نے دنگل رکھ دتا دہڑا مقرر ہو گیا کٹے ہو گئے پہلوان بھی آ گیا ہو بزرگ بھی میدان چ نکل آیا مگر بزرگ نے اٹھا نہیں سی کسیا لنگوٹا کیونکہ لگوٹے کسن لاند پہ ویخ والے وکھاو والے دے گوڑیاں تو تنی تک اے حصہ کھولنا مرد واستے دی ستر پوشی کرنا او بزرگ اللہ دا سنے آگیا میدان نے جناب جی ہاتھ پائے اے اے اے پہلوان اور کنڈ پرنے پٹک پہلوان کہن لگا میرے پیر لگ گیا اے اے ایک بار پھر دنگل ہو گئے گا بزرگ نے فرمایا چل پھر آ جا جلوان بچارے ہر جڑے وہی بہانا لاگ سا پیر تلک گیا ہے لگ گیا ہے الحمدللہ جنہ پیر کملی والے جمع نے ہیں کتی تلکے نہیں آتے نہ سم اوکے بل ابل کا سمح اوکے کا سمح کیوں نہ کہا سم او اس پاگی بار گاہ الگ الگ آل بریل بھی ارد کرتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کے بری بل قاسم ہو کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے بابا تیرا تیر مجر فرسانی سرکار فرما نے حضور گاؤ سے اور شام شام لالی مشکل کشا دیا رو فرمایا اپنے جسم آمن تو پہلو بھی اپنے کارنا میں لامے وا سر دو شخص مولا لیجے جسم پاک آن تو آیا. ذرا گور فرماؤ بابے نے ہاتھ ادر ہاتھ داری زمین تٹخ ماریا ہو پہلوانا پھر میرا پیر آئے گیا کہن لگا ضرور خطا ہو گئی میں اپنے زور دے پیا اللہ دیا بندیا جن مرضی کوئی تگڑے دنیا دے پر فکیر کوئی نہیں ہونا مرضی اپنے حساب پھرے, پھرے پتہ نہیں کچھ کری پھرے مگر طاقت ہو سکتی دے اللہ دیا بندیا دوست کچھ ہو دشمن کچھ ہو جڑا دشمنان گا پہلوان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا بغداد سارا اسلام دا گہوارہ بن گیا ہے پنجا دن بعد سونا گوش پاک آ گیا اے رب سونے نے اس باغ لئی فضا بھی تیار کر لئی باغ کر لیے فضا بھی پا کر لیے जी भी ऐसी पाक बन गया पाक भी ऐसा पाक भी ऐसी रमजान के महीने रोजा रख के दसपटा दता जिना दे मां बाप पाक आते ने उना दे बेटे इन बन के आने ادر ویکھو یہ بیٹا جڑا ہوں تشریف ل آیا دنیا تشریف لے آیا اتنیا سویا تیاریاں ہویاں رب سونے میں ایسا شرا علاقہ اپنا اج کر کے لمن ہوں اسے باغ شریعت متارا دے حضور دے دین اسلام نو ریت حاصل خاطر علم دین دا حاصل دی خاطر اما جی نرد کردے نہیں اما جی مائل میں دین پڑھنے واسطے جانا ہے میںازت بولی گل مشہور گل دی تفصیل چ نہیں جانا گھر کے راہ کے اندر جو ڈاکو ملے آپ نے جھوٹ نہ بولیا ڈاکو نو الٹا غوث بھاگ نے اسلام دے راہ د جدو استادے کو سبق جا شریت پڑتے ہزوری شریت نمج گے ظاہر شریت ناصل کر کے ہر اندر دی دنیا چمکاو کی من خاطر منزل رب دے قرب کورب دیا تہ کر خاطر اسے پاک سرکار مخلو کے خدا تو دور ہو جاندے لے کیونکہ جا بس تو سیلی شیخ شادی فرما تعلق ہس تو بے ہا سیلی چو پی ونند ہاں بگسلی وا فرمایا لوکا نال تعلق دے رابطے انسان کچھ فائدہ نہیں پہنچن دین دے بیکار دے بےکار کر چڑتے نہیں جدو تعلق تو تٹے گا پھر رب نال بھی پہنچ جاویں گا آیا آپ نے راک دے جنگل دا رخ کیا اکھرے رات رتی یہ مقام آ گیا ہو گیا کی دیہ رو حرانی وہ پر یار فی آل آ جڑے کی جانے نفسانی جہاز لو جی تیری زیا گئی جانی ہو دیوانسی بنا دیو جنا مل گیا پھر جیلانی ہو باغ فرما نے میں پنجی سال عراق جنگل رہا پنجی سال عراق جنگل گزارے کھانا پینا سال سال دو سال تین تین سال کوئی شہ نہیں کھا ادھر لکھ کیوں نہیں کھا اس واسطے اللہ دے جڑے جمدیا والی دی خوراک رب کا ذکر بن ہے فرشت وی میں جناب گزار خوراک دی لوڑ نہیں پہ فرشتے اللہ دا ذکر تسبی بولتے ہیں وہ خوراک مل جی اللہ خزا رب دے ربان روحانی بندے خدا اللہ یاد اللہ دا ذکر بن جانا ہے میرے پاک حبیب نے فرمایا جدوں گا کون جدو داگا لوگ آسمان بارش روک دے زمین حکم کرے گا سبزہ اگا بند کر دے نہ آسمانوں بارش اترے گی نہ زمینوں فصلیں اگن گیا بڑا وا گا ہونے oh, oh, oh. اپنیا کوٹھیاں بنگلے چکے آ رکھے اون گے انہیں آکڑے جڑا میں مینو خدا منے گا انہوں اے کوٹیاں یہ جنتا ملنگیا جڑا میں نوں نہیں منے گا انہوں اے دوزہ کے سوٹ دیاں گا اے جیے جناب جی پکا مرے گئے تھے جناب میں ویخلاؤ میرے کلینی تاکہ تھے میں جناب اسمان دے بارش بھی روک دیتی یہ زمین دیا فصلہ بھی روک دیتی راب دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے نہیں فرمایا اسلے جڑاؤں دے تے ایمان نہیں لیاوے گا مومن جڑا پکا راب نوں منر والا ہوئے گا فرمایا انہیں اللہ دی تسبی ذکر کرنا مہینہ مہینہ دو مہینے نہ پیاس لگنی معلوم ہوا یہ ذکر خدا کا یہ اللہ دے بندے دی غذا اللہ کے بندیا کے آیا اللہ دیا بندیا اللہ دا جو کھاوے خدا بن جا, بے جا اللہ، بے خدا اللہ. سبحان اللہ. توجہ فرماؤ فرماؤ میں پنجی سال تین سال میں کھانا چڑھ دیتا ایک بابا میرے سامنے آیا پوچھا میں کون فرمایا اتے بیٹھ جا پترا میں تیرے واسطے کھانا لے کے آنا فرمایا میں اتے ہی بہ گیا اور سال گزر گیا سال تو بعد آیا ہے پھر کہندہ ہے بیٹھ جا میں تیرے کھانا لے اونا دوجہ سال پھر گزر گیا دوسرے سال تو بعد آیا کھانا لے کے آیا فرمایا میرے نام خزرے اللہ نے مینو فرمایا میرے عبدل نو, نو روٹی کوایا اللہ نے منو فرمایا جا خلر میرے ابدل کادر نوٹی کوائے حضرت علیہ السلام سلام نبیل مگر جنگل مہمان جو حضور ابدل کادر بنے نے پھر اللہ دے پیارے تو بڑے مہمان نواز آتے نے مہمانی دین واسطے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام آ فرما نے میرے کو آئے میں اپنا پنجی سال کا چلا پورا کیتا ہوں اللہ پنجی سال کا چلا تو جو گل سنتا جاؤ رب سونے کی طاقت دا مالک بنتے ایک ہزار دو سو تاقت تا <تصفيق> تا <تصفيق> تا ایک طاقت ایرش فرش یہ دنیا ہے یہ ختم کر دے آخرت دا جہان ختم ہو جائے ایک طاقت پچھلیا کرے گا مرشان مرشان مرشان مرشان ایک ایک ہزار تے دو سو دکت لین واسطے پی سال بندے تو دور رہے کھانا چک د ذکر خدا نو اپنی خوراک بنا پھر سے پاک نو او طاقت مل گئی جی ارشان فرشاں دے, دے قطرہ بھی پا دین جہان ختم ہو جان مگر یہ دومے جہان مکان دوم جہان یہ تو تاپ نے ایک مردہ زندہ کیا پوچھا سی وہ آدھے سن حضرتی سا ان آخیا جی آدھے اللہ اللہ دے حکم وڈی گل توجہ وہ نبی دے لفظ کمبے لا حضرتی سالے سلام کے لفظ نے اونے پیغمبر دے دن مبارک دے لفظ اینے پاک دے منہ مبارک کم کمب ازنی میرے حکم نال اٹھ اے دا مقام چھوٹا ہے او دا مقام و کمب اللہ دا درجہ اتلا کمب ازنی دا درجہ چھوٹا کیوں اس واسطے کمبےزنی درد پچاؤ تھوڑے کم بےزنی لاہ دا پچاؤ زیادہ کمبے کمبے لہ در سی کیونکہ غوث پاک دی زبان ہوں اپنی زبان نہیں رہی طاقت اتنے اسے لہ ربی آ گئی ہے آ گیا ہے حکم تھے مالک دا آ گیا ہے بولنا غوث پاک دا سی مت کسی دل چ خیال جائے کہ کمبے زنی کمبے زنیلا تو اچا مقام ہے امام چٹ کر دے گا کیونکہ نبی دور بلی ہو سکتا بلکہ برابر بھی نہیں ہو سکتا بچاؤ یہ اندر تھوڑا وہر زیادہ توجو فرماؤ ہوں رب سونے کی طاقت لاستے ایسی طاقت لین واسطے جنہوں نہ موت بدل سکتی ہے نہ قیامت بدل سکتی ہے اللہ ایدر ویکو مومنوں مجدد الفی ثانی سرکار فرمو دے میں اللہ دے ولی دی طاقت فرمایا موت نال <سؤال> سلب نہیں ہوندی خوش نہیں جاندی موت نال ولی دی طاقت اور دے ہو جاندی موت نال ولی دی طاقت ہو اور دے और ज्यादा जोर वे मौत वलीर जोर घटा नहीं सकती हूं वलीन जीड़ी ताकत मिली है मुरदे जिंदा करे تعنات عرش فرش نو دیکھے دو جہانا نو فنا کرنا چاہے تو ایک سو تو ایک ہزار دو سو وچوں ایک طاقت خرچ کر دے توجہ کر لیکن گل عجیب کیسی ہے جیڑی میں رات ہوں میں بیان پیا کرنا وہ اے ہے طاقت تے اینی ویسی سی خوراک الٹا چی خی کھانا پینا بند ہو گیا دنیا تو دور ہو گیا طاقت اتنا بڑی لینی ہے یہ بھائی ایک کڑا سردائی کا روزانہ ہونا چاہی ہے صحیح بدام کی سردائی ہوے پی پیالہ دا تے جناب جی چرگے تے مرگے تے بکرے تے چھترے جناب جی اہن در سٹ کے जनाब जा फिट जाए बंदा उनके इथे डंबर पै जा जनाब जी इधरों पट फुल जा फिर जनाब जी अपने को बड़ा वाटम बम रखी बैठा हो बड़े लंबे चौड़े वे को खुदा दिया बंदे दुनिया की किसी सैंस नहीं लिखा کھانا پینا چھ کے طاقت ملتی ہے لکھے میرے مستفا شریعت لکھے میرے آ کے انعام دار بھی ہو تک فائر واسطے گارے ہیرا کے اندر بیٹھے ہزور گارے ہیرا بیٹھے نے ہوش بغداد جنگل چ اللہ اللہ تحقیل اللہ تحقیل اللہ اللہ اللہ آ خدا دیا بندے اج تینو طاقت دو دس دکا تاقت جیڑی اج سائنس والے پلوانا بے کو لے دوت کوڑے کو سائ مر کے مٹی سارے مک چل سک بلکہ تھے زمین دوتے ایٹم چل جائے سائنسدان بھی رگڑیا جائے پلس کا مر نکل جائے فوج بھی رگڑی جاوے میزائل کسی نو نہ فرماوے سارا ہاتھ رگڑ کے رکھ دے پر سر کے جا ریت کچھ نے مگر وہ ریتوں اپنی ملت کو سے نہ کری کلندر اقبال کہنا اپنی ملت کو کیا اقوام میں مگر بھی نہ کر ارے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول کہ <تصفح> مزہ نہیں آیا <تصفح> اے نازی اجتماعے بھئی بھائی پہ جائے پیر پیران دی پیرفل دی اللہ اللہ اللہ。جید سبحان اللہ کا اقبال ہے اگریز کچھ میں تو کوئی ہوئی او دا خمیر وکرا ہے تیرا خمیر مزاج ہو رہے تیرا مزاج ہو رہے اپنی قوم نیاس نہ کر انسان باندرا کیاس نہیں کریدا باندر اپنے آپ کو قیاس کرنا ہے ریسایا کرنا ہے پیچھے ان چلنا ہے تکلید اقبال چلے تکلید نہ کرتے اسلام کا نکتا پاک مستفا طاقت دار انہوں سمجھ نہیں آ سکتا آنوں تے گا حضرت حضرت پاک ردی اللہ ہوا لوڈی جناب والا ہے جی آپ کی تعلیمات تین سبق نہیں مل سکتے اے سبق اگر ملیں گے ہزور دی شریعت متحرا دن مل گے ویو طاقت سائنسدان کی موت ختم ہو جاوے تے غوث سوس دی سڈے غوث دی طاقت کا اندازہ لانا ہونا. تے سائنس والے سارے رل کے نا. تے سدام کے اتنے کنی چڑھائی کی تے صدام صاحب جدو پریشان ہوں سیدھا گوس کے بوہے بتی ملک کٹھے ہو کے اقوام متفر کا جدو نہ جہاز اڑائے تو سمجھا ہونٹ کے اندر ادے گھنٹے کے اندر اندر تحس نحس کر کے آ جاؤ پر غوث نے سبحان اے اے اے اے اے اے اے اللہ دیا بندے طاقت اپنے اندر مسلمانہ پیدا کر یہ طاقت تیری خاک میں ہایا گر شرر تو خیال فقر و کے نہ کر تیری خاک میں اگر ہے اگر شرر تو خیال فقر و کی نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدور قوت ہے دری लंधर इकबाल फरमाते जमां रोटी के अंदर मौला हैदर एक करार वाली ताकत लुकी पी आया ताकत है तो करार वाली ताकत लगा और फरमाओ अल्लाह देकत मौत न खुशदी नहीं طاقت موت خ نہیں وہبیا لگائے دے نے مرن ولی دی طاقت تمام ولی دی طاقت موت زیادہ ہو ج جب اور زیادہ ہو جی ہے نا تے پھر وہ دی برکت نہ ہودار سائنسدان دونوں جہان مردہ ہے توجہ کرو میرے خور سے سندانی شابہ مکانی اللہ د ولیا زور دنیا موت تو بعد آخرت تین جہانوں ولی دار ودتا ہی راٹ دا اور رب دور رب والیاں طاقت میں ہاتھ, ہاتھ ہے ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہاتھ ہے دیکھو میرے گوشت کی برکت ہاتھ <سؤال> <سؤال> <رحمت دی پوار رکھو> <سؤال> <سؤال> <سؤال> آئے اللہ گا ارے بند مل کہ بو کار فری کار کشا کار اللہ فرما نے اکبال فرمایا مومن دا ہاتھ ہے غالب بھی رالب بھی رہن دا جناب غالب کارا فری بھی سوار دا اے غالب کار فری ارے کار ہر سال مشکل کشا بھی ہوں اقبال کہ فکیر حق مشکل کشا ہوں مشکل کشا ہوں گا ہو فرماؤ اللہ دے بلی دارے اجکل یہ نظریہ جناب نبیا ولیا بارے پیش کیا جا سکے نظریہ د کہ جناب ولی پہلے جنے بھی لوگ سن ان کو وسائل نہیں سن نہیں سن سکتے انہ دیا طاقت نہیں سن وہ طاقت آناب نو لینا اے جناب تے رکھن والے جہے ہیں وہ اللہ ولییا پچھلیا بدنام کرنے دی کوشش کرتے ہیں مگر مینو کسمر بلا اللہ سونے پچھلے نو، رب انی طاقت دیتی ہوں او چاول زمین بھی بدل دین، او فرشان دے حالات بدل دس ود وقت یہ سکول والا ہے پڑھا ہے کہ پہلے انسان کے پاس وسائل نہیں تھے اچھا ایمان دسو ساری خدائی بلکہ آپ خود فرما رائے تو لینا حکم سی فرمایا جیسے ہاتھ دائی دا دا پیا ہو میں ساری خدائی نوج ویخلا ساری خدائی ایک گل ہوش پاک ساری خدا ہی نظر یا مگر زمین والا سونا نہیں دستا بغداد ہوں نکلے تیل کئی اتنے بولو نا تیل تھلےوں کی نکلے تیل نکل گیا ایسا تیل نکلے میںل یاد کرل نکل گیا بےچارے سکا کے مر جان یہ تیل نہیں سکن لگا جن بندوں کا روسے بغداد کی سر زمین پاک وستے سن ارش فرش ویکھتے سن سر ویکتے سن زمین تو پار دے سن ہر شہدی سی تے طاقت یہ مردے بھی اٹھا لین مگر نہیں اس پاسے گئے تیل نہیں کڈیا اس واسطے حضور کہہلور پتا سی تیل نکل گیا نا تے بندے کا تیل نکل جانے. تیل نکل بند یہ کام خراب ہو جانا ہے بس تیل جدو نکل جا پچھوکی رہتی ہے بولو نا وہ فوک رہتا نا وہ رکی آدے تلان کا تیل ہو دا تیل ہو جب تیل نکل جا پچھلے پسے کی ڈگتی ہے کھل بس ای ساری گل ہے اجلا ہی رہ گئے میری گل نہیں سمجھا کھل رہ گئی ہے تول اج گئے تھل تیار کھانا ہے تھلے یہاں تھے پہنچے رکھنے ہو پھر ذرا اللہ سونا تین مینو اکھ ضمیر حضور دی شریعت والا نظر آ جائے با ضمیر بن جائے بندہ تو پھر ایلے نے کہ سوچ نہیں سکتا بندہ اللہ دیا بندہ میرے غوثے پاک سرکار انسان نو نل توگ بناو نہیں آئے تو میں توک لگے پھرنے ہوں तो की पता फोक ही होंगे जिना में चक्ल ना हो फोक होंरत ना हो फोक हों जरा बेजमीर हो सिगरेट की डब्बी बेचे दे अगे कर दे फोक होंखते انگریز نے سوچیا رب قرآن فرما ہے کال میرے کل میرے ایک بزرگ بیٹھا رہا ہے, مکہ کلونی کا انہیں ایک تقریر سنی کسٹے سے آیا اال دی عمر سی ساٹھ سال انہیں دماغ دا علاج کرتا رہا ہے ڈاکٹر رشید چودھری وہ مشورے ہے دو دن انہوں بٹھا کے مضمون نگار اخبار دا بابا غلام محمد وہ فوج چ انگریز دور چی کل میں مینو ویخن آیا وہ بابا آدھا جی گل کہ حضرت صاحب تسان جو کیتیاں نے میں کیسٹ چھڑیا نے تو سولہ نے حقیقت آخیا میں اس واسطے آخ یار میں اس بندے ملا جا دور سچیاں گلا کر رہا سمت کے आता डब्बी सिगरेट ती फ अगे होने वाल कट सीना छाती कट मोडे कर्ट, मेकप मादल मादल कम मेकअप करके माडल कर लागे माडल माडल बड़ा काम खराब किया کوئی ماڈل ٹا ہے کوئی ماڈل ایسی ہے کوئی پچاسی ہے کوئی نوے کوئی سو ہے یہ ماڈل گر لائی وہ ماڈل گروں روپیہ نے دیں آدھے سا باجی ادھر بوتل نہ پی کے گی؟ اے کیوں آ کے پھر تینوں بڑے بڑے بندے گے پھر بوتل ساڈی وکے گی پھر پیپسی بڑی خرید گے جی کوئی ٹوت پورش والا ہے مولانا نیم صاحب پہنتے باجی یہ تا برش کر کے وہ کھا لے گی تو پھر بڑا برش خرید گے سال ہی نہکا ذکر ہوحمت اترتی جنید بغدادی کا قول ہے اللہ دیا بندے ल ना रहा फोक बच गया अल वाले सन गैरत वाले सन अकल वाले सन ईमान वाले सन तवजो कर बीबिया की भी तैयारी हूँ सी जमीना पाक बीबिया पाक बंदे पाक माहौल All oh of